معزز سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب پون او نین او سوری نب سو رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم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 موجودہ حالات میں ان سے قاتلوں کا پتا چلانا مشکل ہے ذرا پھر تحقیق کر کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا ان کا جواب سن کر سیدنا تلحا اور زبیر مکہ تشریف لے گئے سیدہ عائشہ حج کے سلسلے میں مکہ میں موجود تھی سارے حالات انہیں بتائے ان حضرات نے انہیں بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت پریشان ہیں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 لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور سیدنا زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی یاد دلائی اس اس وقت کچھ اس طرح کی الفاظ فرمائے تھے. زبیر, تم علی کے مقابلے پر آؤ گے اس وقت تم غلطی پر ہو گے ان الفاظ کو یاد کر کے سیدنا زبیر لڑائی کے میدان سے ہٹ آئے انہیں اس طرح دیکھ کر سیدنا طلحہ نے بھی میدان سے نکلنا چاہا چنانچے اگلی سفوں سے نکل کر پچھلی صفوں میں چلے آئے. اس موقع پر اپنے ہی لشکر کی طرف سے ایک تیر تیر تیر آیا آپ تیر آپ کے پاؤں میں چپ گیا. آپ اس تیر کے میں اس لگنے سے شہید ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے سیدنا تلحا ہی شہید ہوئے اور ظاہر ہے اس وقت تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی لہذا یہ تیر ان کے کسی مخالف نے چھوڑا تھا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 آپ کے سب سے بڑے بیٹے محمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا محمد بن طلحہ عبادت گزار تھے انہوں نے بھی اپنے کے ساتھ جنگ جمل میں شہادت پائی طلحہ بہت پاکیزہ اخلاق والے تھے دیانتدار اور سخی تھے شجاعت تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی صلہ رحمی کرتے تھے بہت زیادہ مہمان نواز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے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 یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب عطا فرمایا بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ آپ بہت سخی بھی تھے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کون مسلمانوں کے لیے خریدا اور لوگوں کو کھانا کھلایا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اے طلحہ بے شک تم بڑے فیاس ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے